مدینہ کے اڑوس پڑوس کے مدینہ کے بدوؤں کو دیہاتیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کرنا چاہیے تھا ان کے لیے یہ لائق نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان مارکہ میں جائیں اور وہ گھر بیٹھے رہیں اور اپنی جان کو ترجیح دے اس لیے کہ جو مجاہد ہوتا ہے اس کو پیاس لگے اس کو تھکاوٹ ہو اس کو بھوک لگے اللہ اس کو ہر ہر چیز کا اجر عطا فرماتا ہے وہ قدم اٹھائے جس کے قدم اٹھانے سے کافر پریشان ہو یا دشمن کا نقصان کرے اللہ اس کو اس کا اجر عطا فرماتا ہے تاکہ اللہ اچھی طرح نیکی کرنے والوں کو بہترین اجر عطا فرمائے وہ چھوٹا موٹا خرچہ بھی اللہ کے راستے میں کرے وہ چلتے چلتے وادی آ جائے اس میں اتر کر پھر چڑھ جائے تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے اجر عطا فرماتا ہے اللہ تعالی احسن طریقے سے نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا محترم بھائیو سامعین اور سامیات پاکستان فوج کا موٹو اور شعار جو ان کے مین گیٹ پر لکھا ہوتا ہے وہ ایمان ہے یقین ہے جہاد فی شبیر اللہ ہے ہمارے ایک بزرگ ایک دفعہ ان علاقوں میں گئے بتاتے ہیں کہ مجھے فوجی کہنے لگے ہمیں درس دو اور فلاں صورت کی فلاں آیات کا درس دینا ہے میں نے سوچا کہ شاید وہ ان کے مقاصد کے مطابق کوئی خاص آیات ہوں گی جب میں نے دیکھا تو وہ عام سی آیات تھیں ان سے متعلق نہیں تھیں میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگے دراصل ہمارا سبق گزرتے گزرتے ان آیات پر پہنچا ہوا ہے تو ہم چاہتے تھے کہ ہمارے سبق کا نہ ہو حیدر آباد میں پٹارو کالج ہے جس میں فوجی تربیت تعلیم و تربیت ہوتی ہے وہاں سے نکل کر طالب علم فوج میں جاتے ہیں فوجی ہی اس کی سربراہی کرتے ہیں وہاں میرا لیکچر تھا میں حیران ہوا کہ طالب علموں کی نماز میں حاضری سو فیصد اور ان کے شیڈول میں لکھا ہوا تھا کہ اثر کے بعد اس شخص کی پٹائی ہوگی جس نے کوئی بھی ڈسپلن خراب کیا ہوگا سزا ملے گی اور اس ڈسپلن کا حصہ ہے کہ اس نے پانچ وقت کی نماز پڑھنی ہے آج وہ فوج مہادوں پر کھڑی ہے ہائی الرٹ پہ کھڑی ہے دشمن اپنے مضمو مقاصد کے لیے ملک پر حملہ کر بھی رہا ہے اور مزید کرنا بھی چاہتا ہے ہم روزانہ روٹین کی نیند لیتے ہیں اور وہ جاگ کر ہماری حفاظت کرتے ہیں جب ملک میں اسلام کا نام لے کر مسلمانوں کو کافر قرار دیا جا رہا تھا دھماکے ہوتے تھے مساجد میں پولیس سینٹروں میں جی ایچکیو میں مسلمانوں کو کافر قرار دینے والے لوگ باقاعدہ فوج کے اندر بھی گس گئے بڑے بڑے لوگوں کا برین واش کر دیا تو ایک سوچ پیدا ہوئی کہ اگر اسلام کا نام لے کر یہ لوگ مسلمانوں کو کافر قرار دیتے اور کافروں کا ایجنڈا پورا کرتے ان کی پروکسی بن کر کے مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں تو پھر ہم فوج سے اسلام کا نام مٹا دیتے ایک سوچ پیدا ہوئی کہ اگر اسلام تمہیں یہی کوئی سکھاتا ہے تو ایسا اسلام ہمیں نہیں چاہیے لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی ابھر کر سامنے آئی کہ اگر فوج سے اسلام نکال دیا تو اس میں کچھ بھی باقی نہیں رہے سارا مورال جو اپ ہوتا ہے جو لڑائی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے جو قربانی دینے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے وہ صرف اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جان دینا بہت مشکل ہوتا ہے جتنی فوجیں دنیا میں ہیں جس فوج کے جذبے میں ربید اول جلال نہیں ہے وہ فوجی سامنے آ کر لڑ نہیں سکتا اسلحہ کمیکیشن دفاع بڑے بڑے بینکروں کو لوہے کے بینکروں کو پہیے لگا دیے امریکہ نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس پر مجاہد کا میزائل اثر نہیں کرتا لیکن ایک میزائل اللہ تعالیٰ نے مجاہد کو وہ دیا ہے جس کا توڑ آج تک دشمن نہیں بنا سکا اور کام تک نہیں بنا سکے اور اس کی رینج بھی میرے رب نے فکس کی ہے اور اس کا اینٹی میزائل نہیں بن سکتا مایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نو صرف مصیرت ہے شہر جہاں چل چل کر ایک مہینہ چلتے رہو تو جہاں تم پہنچو گے وہاں میرا روب اللہ تعالیٰ پہلے پہنچا دیتا ہے کائنات کی آنکھوں نے دیکھا کتنے مار کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میزائل کے ساتھ جیتے گئے آپ کی بیوی غالب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب تک بنو نظیر کے باغات حاصل نہیں ہوئے ہم کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتے تھے جب بنو نظیر کے باغات ملے تو آپ نے لوگوں کے درخت واپس کر دیے صحابہ کرام انصاریوں نے اپنے اپنے باغ کے درخت وقف کیے ہوئے تھے اس باغ کا سارا پھل آپ لیں گے آپ کی بیویوں کے لیے وقف ہے آپ نے وہ سارے باغ ان کے سارے درخت واپس کر دیے جب بنو نذیر کے باغات گنیمت میں ملے اور بنو نذیر کا مار کا کسی مجاہد کے ذریعے نہیں ہوا تھا صرف اس میزائل کے ذریعے ہوا تھا جس کا نام روب اللہ نے ان کے دل میں ایسا روب ڈالا وہ وہاں سے باغ نکلے جلا وطن کر دیا ان کو اور بغیر مار کے کہ اللہ نے ساری سرزمین تا فرمائی لوگ سمجھتے ہیں تبوک میں میرے مستفی علیہ سلاد سلام گئے وہاں جا کر انیس دن بیٹھے رہے مار نہیں ہوا واپس آ گئے لیکن کیا وہاں بیٹھنا بیکار تھا دور دراز کے کئی گاؤں گوٹھوں کے لوگ آئے جزیہ دے کر سلو کر کے گئے یا کتنے لوگ آ کر مسلمان ہو کر گئے یا آپ کا روب تھا جو چاروں طرف وہ میزائل کام کر رہا تھا اور وہاں کے لوگ آ آ کر اپنی جان کی امان پاتے تھے اور جزیہ پیش کرتے تھے خیبر کا فدک کا باغ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روب کے میزائل کے ساتھ حاصل ہوا تھا اس میں بھی لڑائی نہیں ہوئی تھی جس مارکے میں لڑائی ہو اس کا پانچواں حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی ہوتا تھا اور چار حصے لڑنے والے مجاہدوں میں تقسیم ہوتے تھے اور جس میں روب استعمال ہو لڑائی نہ ہو اس کا ہنڈریڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی مال ہوتا تھا لیکن آپ اپنی ذات پر اپنی اولاد پر اس حساب سے خرچ نہیں کرتے تھے جیسے ہم کرتے ہیں کہ جیسے آمدن بڑھتی چلی جائے ہمارے نخرے بڑھتے چلے جائیں ایسا نہیں تھا آپ کی حالت آخری دن تک یہی تھی فاقہ مستیاں مہینہ مہینہ گھر میں آگ نہیں جلتی تھی اور جتنی آمدن بڑھتی چلی جاتی تھی اتنا آپ کا صدقہ خیرات بڑھتا چلا جاتا تو, تو یہ میزائل ان بینکروں کے اندر بھی گھس جاتا ہے وہ جو بڑے بڑے موٹے لوہوں کو انہوں نے پہیاں لگا لیے نا اس کے اندر بیٹھے پر بھی اس نے پیمپر لگایا ہوتا ہے اس میزائل کے اثرات سے بچنے کے لیے بڑے بڑے موٹے بینکر وہاں گولی نہیں جا سکتی میزائل نہیں جا سکتا مگر وہ میزائل پہنچ جاتا ہے وہ وہاں سے نکل کر خود اپنے سر پہ گولی مارتا ہے خودکشیاں ہوتی نہیں ہوتی فوجی آفیسر اور فوجی خودکشیاں کرتے ہیں نا یہ اس میزائل کا اثر ہوتا ہے اور اس کا ان کے پاس کوئی توڑ نہیں ہے بہت پیسہ لگاتے ہیں فسون فکون آم میں تکون حسرا تم فرمایا یہ پیسہ لگاتے رہیں گے اس پیسے پہ آخر ان کو حسرتوں اور ندامتوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور پھر آخر میں ہار بھی ان کے گلے میں آئے گی عزیز بھائیوں اللہ تعالی کے فضل و کرم سے یہ مار کا کھل کر سامنے آ چکا ہے دشمن ہائی الرٹ ہے مسلمان فوج بھی ہائی الرٹ ہے تین حملے کیے انہوں نے ایک لاہور پر ایک سیال پر اور ایک مظفرآباد پر مظفرآباد والے جہاز اندر آ سکے ادھر والے پسپا کر دیے گئے پھر پاکستان نے پلٹ کر ان پر حملہ کیا یہ کہتے ہم نے ان کی کیجلٹی ان کی لوگوں کو بچانے کی کوشش کی صرف بتانا یہ تھا کہ ہم تمہارے گھر میں آ بھی سکتے ہیں جا بھی سکتے ہیں اور تم ہمارا بال بھی ٹیڑا نہیں کر سکتے اس کا پیچھا کرنے کے لیے جہاز آئے انہوں نے دھر لیے اس کا پائلٹ پکڑ لیا گلام تھا یہ اصل غلام ہوتا ہے جو دشمن سے مار کے میں پکڑا جائے انہوں نے اس غلام کو آزاد کیا ہے ان کی کوئی مسلحت ہوگی لیکن عزیز بھائیوں یاد رکھو فوج آپ کے بھانجے بھتیجے مامے چاچے ہی ہیں وہ آسمان سے نہیں آئے آپ کے اندر سے نکلیں آپ کی طرح نمازیں پڑھتے ہیں آپ کی طرح حج عمرے پر بھی جاتے ہیں موقع ملے تو اور جو دشمن کے سامنے ہوتا ہے اس کا ایمان پیچھے والے سے زیادہ اچھا ہوتا ہے وہ قرآن بھی پڑھتے ان کا موٹو بھی جہاد فی سب اللہ ہے وہ پہرا دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لغت اور راحت۔ فی سبیر اللہ خیر امر دنیا معافی ربا تو یوم و فی سبر اللہ خیر امر دنیا معافی ہا ایک رات اور ایک دن کا پہرا دینا اللہ کے راستے میں یہ دنیا جہان کی ساری دولتوں سے زیادہ بہتر اور پھر اگر دوران پہرا دشمن کا تیر آ جائے گولی آ جائے شہادت ہو جائے شہادت تو کسی اور طریقے سے بھی ہو سکتی ہے لیکن اگر پہرہ دیتے ہوئے اس کو گولی لگ جاتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او جہ امالدی کا نیا عمل ساری دنیا مر جاتی ہے ان کے اعمال بند ہو جاتے ہیں رک جاتے ہیں لیکن جس کو پہرے داری کی حالت میں گولی لگے اس کو قیامت تک اتنا ہی اجر ملے گا جتنا زندہ زندہ حالت میں نہیں کیا کرتا تھا جا امردی کا نیا یہ بڑی درجات کی باتیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جہنم اس شخص پر حرام کر دی ہے جو رات کو جاگتا ہے مسلمانوں کی پہرے داری کے لیے وہ آنکھ جو جاگ کر رات گزارتی ہے مسلمانوں کی پہرے داری کرتے ہوئے اللہ نے اس پر جہنم کو حرام کر دی ہے اللہ اکبر یہ درجات کا راستہ ہے فضیلتوں کا راستہ ہے کبھی کوئی عبادت ہم نے ایسی نہیں سنی کہ ہم کہیں کہ اس کے ایک ایک جز پر یہ یہ اجر ملے گا میرے علم میں ایسی کوئی عبادت نہیں ہے آپ کہیں جی زکات دینے کے لیے جاؤ گے گھر سے نکلو گے تو یہ اجر گاڑی پہ بیٹھو گے تو یہ اجر پکڑانے کا یہ اجر حاد کرو گے مینا کا یہ اجر عرفات کا یہ مصطنفہ کا یہ صفا مروہ کا یہ الگ الگ اجر ہمیں نظر نہیں آتا یہ سارے کام فضیلتوں والے کام ہیں گناہوں کو مٹانے والے کام ہیں مجموعی طور پر لیکن اس کے ایک ایک جز کا یہ یہ اجر ہو یہ اللہ تعالیٰ نے جہاد فیصل اللہ کے عظیم فریضے کو ادا کرنے والے کے لیے رکھا ہے گھر سے نکلا ارادہ کیا جہاد کرتا ہوں گھر سے نکلا اللہ تعالی اس ارادے کا آدر دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم یغزو یحدث لم بے جو غزبہ نہیں کرتا اب غزبہ بھی سمجھ لو کتنے لوگوں کو اس شبح میں ڈال دیا گیا ہے کہ غذبہ وہ ہوتا ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوں اور لوگ کہتے ہیں تو کسی نے تو یہ کہا چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس میں ہے نہیں لہٰذا یہ گزبا نہیں اور کسی نے یہ کہا کہ جب یہ غزبہ ہند ہے تو ثابت ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہوتے اس لیے کہ ان کے بغیر تو گزبا ہوتا نہیں یہ متاخرین نے اصطلاح بنائی ہے کہ غزوہ یہ ہوتا ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں سریعہ وہ ہوتا ہے جس میں آپ موجود نہ ہوں یہ لوگوں نے اصطلاح بنائی ہے کتاب و سنت میں ایسی کوئی بات نہیں فرمایا میں ملم یکز ہو جو غزوا نہیں کرتا غلام حد اس نفس یا غزوہ کرنے کی سچی نیت نہیں رکھتا تعالی شعبت بن نفاق جب بھی موت آئے گی موت کے کسی لیول پر آئے گی ایمان پر نہیں آئے گی نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے سب کچھ کرتا ہے دل میں نیت تک نہیں کی کہ یہ کام میں کروں گا ایمان پر نہیں موت کے آئے گی تو نفا کے کسی لیول پر آئے گی دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنو نبی داود میں فرمایا جو شخص نہ تو جہاد کرنے کا عزم رکھتا ہے نہ وہ کسی مجاہد کو تیار کرتا ہے نہ وہ خود جہاد کرتا ہے نہ کسی جہاد پر جانے والے کے گھر کے اخراجات اٹھاتا ہے تو اس شخص کو مرنے سے پہلے پہلے کوئی بڑی مصیبت ضرور آئے گی قیامت سے پہلے پہلے کوئی بڑی مصیبت اس کو ضرور آئے گی اور قیامت ہر بندے کی اپنی اپنی جو مر گیا اس کی قیامت آ گئی اللہ دبارہ کو تارا فرماتے ہیں یافی سبیر اللہ تمہیں کیا ہو گیا ہے دیکھو اللہ کا انداز تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تمہیں کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں نکلو تو تم زمین کی طرف بوجھل ہو جاتے ہو دوست کو معانکا کرتے ہوئے اٹھانا کتنا آسان ہوتا ہے اور چور کو گھر سے نکالنا کتنا مشکل ہوتا ہے بات سمجھے بندہ تو بندہ ہی ہے ہو سکتا ہے دوست کا وزن زیادہ ہو چور کا تھوڑا ہو لیکن اس کو نکالنا مشکل ہوتا ہے دوست کو مانکے میں اٹھانا آسان ہوتا ہے اس لیے کہ چور اپنا وزن زمین کی طرف لے جاتا ہے بوجل ہو جاتا ہے فرمایا جب تمہیں کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں نکلو تو تم بوجل ہو جاتے ہو ادھی تم بل حیا تھی دنیا میں کیا آخرت کے مقابلے میں دنیا پر خوش ہو گئے ہو جب آپ پیدا نہیں ہوئے تھے تو کتنی مصیبت میں تھے آپ ہے نا کس قدر مصیبت میں تھے آپ جب آپ پیدا ہوئے کس قدر کھلی فضا ملی آپ کو آنکھیں کھلی جہان دیکھا جتنا فرق اس جہان میں اور اس جہان میں ہے اس سے بھی زیادہ فرق دنیا اور آخرت میں جب آخرت دیکھیں گے انشاءاللہ تو ہم کہیں گے کہ اتنی دیر دنیا میں ہم کیا کرتے رہے فضول؟ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول علیہ السلام یہ جو مارکہ چل رہا ہے اس میں میں جا کر شہید ہو جاؤں تو کیا ملے گا فرمایا جنت ملے گی تو کہتا بخن بخن, بخن وا اچھا تو جنت ملے گی جولی میں کھجورے کھا رہا تھا وہی پھینک دی کہتا اچھا تو اتنی دیر کھجورے کھاتا رہوں میں اور جنت سے دور رہوں کھجورے کر گیا اور جا کر کے مار کے میں گھس گیا اور شہید ہو گیا اتنی دیر کھجورے کھاتا رہوں میں زندہ رہوں اس جہان میں مجھے رہنے کا فائدہ کیا ہے وہ پروٹوکول والا جہان ہے یہ مصیبتوں والا جہان ہے اس میں میں کیوں رہوں کجور بھی نکھائی اور نکل گیا جا کر کے شہید ہو گیا تو نیت کی نیت کی تو نفاق سے نکل گیا نیت کا حضر ہے نفاق سے نکل گیا نیت نہیں کی نفاق پر موت آئے گی نیت کی نفاق سے نکل گیا اور نیت کس کی قبول ہوتی ہے وَلَوْ أَرَادُ الْخُرُوجَ لَا أَعِدُّ لَهُ عُدَّةَ اگر انہوں نے سچی نیت کی ہوتی تو اس کی تیاری کی ہوتی جب تیاری نہیں کی تو اس کا مطلب ان کی نیت خالص نہیں تھی خالی نیت کام نہیں کرتی یہاں پر یہاں تیاری کی ضرورت ہوتی ہے سچے عظم کی ضرورت ہوتی ہے حضرت امِ ایمن رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر جاتے ایک دن گئے تو قیلولے کا وقت تھا اب لیٹ گئے آرام نیند آ گئی آنکھ کھلی تو آپ ہنس رہے ہیں فرماتی ہیں اللہ کے رسول آپ کس بات پر ہنس رہے ہیں فرمایا امتی یار کبونا سبا جہاز البہر مولو کنال مجھے اپنی امت کے کچھ لوگ دکھائے گئے کہ وہ سمندر کا سفر کر کے جہاد پر جائیں گے میں نے دیکھا جیسے تختوں پر بادشاہ ہو اللہ اکبر آپ کا کیا خیال ہے آپ نے سن لی یہ بات کس کس کے دل میں آیا کہ کاش میں وہ ہوں میرے کہنے کے بعد نہیں میرے کہنے سے پہلے میں ہاتھ نہیں کھڑے کرو گا آپ نے دل سے خود ہی پوچھ لو جب میں نے حدیث سنائی کہ وہ تختوں پر بادشاہ ہیں کس کس کے دل میں آیا کاش میں ہو جاؤں یہ ہے وہ عظم یہ ہے وہ نیت نوجوان ہے قوتیں جوان ہیں ہاتھ پاؤں سلامت ہے کس کس کے دل میں آیا کہ میں وہ کام کروں جو تختوں پر بادشاہ ہوں گے حضرت امے ایمن رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اللہ کرسول دعا کر دیجئے میں ان میں سے ہو جاؤں اپنی ذات نہیں دیکھی اپنی اوقات نہیں دیکھی بوڑھی ہے اور عورت ہے کہاں سمندروں کا سفر جہاں جوان بڑے مشکل سے گزارا کرتے ہیں تو کہاں کیسے جائے گی آپ نے بھی یہ نہیں فرمایا بی, بی تو اپنا حساب تو دیکھ اور دیکھ تیرے ازم کیسے ہیں یہ نہیں فرمایا فرمایا انتمن ہوم ہم تو ان میں سے ہے پھر آپ کو نیند آ گئی پھر اٹھے پھر وہی بات فرمائی کہتی ہیں دعا کر دیجئے میں ان میں سے ہو جاؤں فرمایا تو پہلوں میں سے ہے پہلا جو کافلہ وہ اور تھا یہ اور ہے معابب ربی سفیان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قسطنطنیہ دنیا پر حملے کے لیے بحری بیڑا تیار کیا گیا اور یہ عورت ان کے ساتھ تھی راستے میں سفر کی تکلیفیں برداشت نہیں کر سکی فوت ہو گئی اللہ اکبر ثابت ہوا اس راستے میں چل پڑے تو تبھی موت بھی شہادت ہوتی اللہ کے نام لگ گیا وہ جیسے چاہے لے جائے اللہ کے نام لگ گیا وہ جیسے چاہے لے جا اپنی سواری سے گر کر تو بھی شہید ہے اپنی تلوار سے مارا دشمن کو حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کمارا پیچھے ہٹ گیا اپنی تلوار ہی لگ گئی وہ بھی شہید ہے مسلمانوں کی تلوار سے کٹ جائے وہ بھی شہید عہد کے میدان میں خدافہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے سہی بخاری کے حدیث ہے فرماتے جب خالد بن ولید نے پلٹ کر ہم پر حملہ کیا تو بھگدڑ مچ گئی پھر لڑائی تھی غبار اڑ رہا تھا تلواروں سے تلواریں ٹکرا رہی تھی کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا کون کہاں کھڑا ہے ہم سفے ہماری خراب ہو گئی تھی بے ترتیبی ہو گئی تھی اور میرے ساتھیوں نے ہی میرے باپ پر وار کر دیا میں شور کر رہا ہوں میرے باپ یمان ہے حضیفہ بن یمان میرے باپ ہیں ان کو مت مارو لیکن جب میری آواز ان کو سمجھ آئی اس وقت تک وہ شہید ہو چکی تبھی تب موت مر جائے تب بھی شہید ہے سواری سے گر جائے تب بھی شہید ہے اپنی تلوار سے لگ جائے تو مر جائے تب بھی شہید ہے مسلمانوں کی تلوار سے تب بھی شہید ہے دشمن کے تیر سے تب بھی شہید ہے جب جان مال اللہ کو دے دیا پیش کر دیا اب وہ جیسے چاہے لے جائے راستے میں گر گئی شہید ہو گئی تو بھائیو عظم کرنا سچا آزم کرنا اپنی اوقات نہ دیکھو کہ میں بوڑھا ہو گیا میں ذات ہوں سچا عزم ہو اور جو کچھ اس کی تیاری کے لیے کر سکتا ہو کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی عجر عطا فرمائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، صحیح مسلم کے حدیث ہے تالاب شہاد جو سچے دل سے اور ہر بندے کا دل وہ جانے اس کا رب جانے نیت رب جانتا ہے جو سچے دل سے رب سے شہادت مانگتا ہے بل لگا اللہ ہمارا دل شہدا وہ اے ماتا فراشی بستر پر بھی موت ہے تو اللہ اس کو شہدا کا در جاتا فرماتا ہے نیت کرنے سے یہ اجر ملتے ہیں کبھی کہا کہ نماز کی نیت سے یہ اجر ملے گا جہاد کی نیت بھی نرالی ہے گھر سے قدم باہر نکالا اللہ اکبر بیوی بی بچوں کو چھوڑ کر نکلا جس شخص نے کہا تیرے گھر کے خرچے میں چلاؤں گا پر میں وہ بھی اتنا ہی ازر پائے گا جتنا جانے والا پا رہا ہے جس شخص نے کہا تیرا جانے کا خرچہ میں اٹھاؤں گا تیرے ذات تیرا تفنگ تیری تلوار تیری ڈال میں لے کر دوں گا اور میں اس کو بھی اتنا ہی ازر ملے گا جتنا جانے والے کو مل رہا ہے جہاز غازی انفقت غزہ خلاح بخیر ان فقط غزہ یہ فضیلتیں بٹ رہی ہیں فضیلتیں بٹ رہی ہیں شان بلند ہو رہی ہے قوم کی اس لیے کہ جہاد سے پوری قوم کی شان بلند ہو جاتی گھر سے نکلا قدم باہر نکالا نیکیوں کا میٹر چلنے لگ گیا ہو ایک شخص آیا کہتا ہے اللہ کے رسول علی اللہ علیہ السلط وسلم کوئی ایسا کام بتا دے جو جہاد کے برابر ہو فرمایا اللہ آجیدو میں محمد پوری شریعت میں ایسا کام نہیں پاتا کہ جو جہاد کے برابر ہو صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمایا سن کیا تو ایسا کر سکتا ہے کہ جب مجاہد گھر سے نکلے تو مسلے پہ کھڑا ہو جائے ساری رات قیام کرے آرام نہیں کرے اور جب فجر ہو تو روزہ رکھ لے اور سارا دن تیرا روزہ چلتا رہے شام ہو عشاء کے بعد سے فجر تک پھر قیام ہو جب تک وہ لڑ رہا ہے تیری یہی روٹین رہے کبھی سستی نہ کرے ایسا کر سکتے ہو کہتے جی یہ تو بڑا مشکل ہے اور پھر اس کا مقابلہ بھی بڑا مشکل ہے اس لیے کہ وہ ہر وقت جاگ رہا ہے سو رہا ہے عبادت میں ہے اس کا جاگنا اور سونا عبادت ہے اور تجھے اسپیشل عبادت کرنی پڑے گی وہ کچھ نہ کرے تو عبادت ہے کچھ کرے تو اس کی ڈبل عبادت ہے باہر نکلا گھوڑے پہ بیٹھا گھوڑا بھاگا گھوڑے تو بھاگا ہی کرتے ہیں بھاگا تو اس نے غبار اڑائی غبار اس کے کپڑوں پہ پڑ گئی سانس لیا تو ناک میں چلی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجاہد کے سفر کی جہاد کے سفر کی غبار اور جہنم کا دھواں ایک ناک میں جمع نہیں ہو سکتا پھر آگے بڑھا گھوڑا پتھر سے ٹکرایا پتھر سے چنگاڑی نکلی اللہ تعالیٰ کو پسند آئی فرمایا والا قد فل مغیر بھی نقل و سطنبی جمہن فرمایا جو گھوڑے صبح صبح نکلتے ہیں اور اپنے پاؤں کے ساتھ غبار اڑاتے ہیں پاؤں کو پتھر سے ٹکرا کر کے چنگاریاں اڑاتے ہیں اور دشمن کے جمگٹے میں گھس جاتے ہیں میں رب الجلال ان گھوڑوں کی قسم اٹھاتا ہوں گھوڑے نے اٹھا اٹھا کر پھینکا اس کو تھک گیا اور میں اس کی تھکاوٹ کا میں اضر دیتا ہوں پیاس لگ گئی اس کی پیاس کا اجر دیتا ہوں لاسی ان لا والا ناسا بن والا مخمسط ان فی سب اللہ اس کو پیاس لگے اس کو بھوک لگے اس کو تھکاوٹ ہو جائے ہم ہر ہر چیز کا اضر رہا تھا چڑھائی آ گئی اترائی گئی فرمایا اس کو اترائی چڑھائی کا بھی اجر دیتے ہیں ولا یق تھا واد وادی کراس کرتا ہے اس کا بھی اجر دیتے ہیں اگلا سفر گھوڑے پر نہیں ہو سکتا پیدل ہو سکتا ہے فرمایا ولا یا تھا اون موت <الْكُفَار> اگر اس کے قدم اٹھانے سے کافر پریشان ہوتا ہے تو اس کے ایک ایک قدم پر ہم اجر اتاف آگے گیا دشمن کا سامنا ہوا و لا من نمن ادب دشمن کو مارا ظالم کو قتل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولا اللہ تعالی فرماتے ہیں لا لو نمین ادب نہیں دشمن کا نقصان کرے اس کا بھی عجر ملتا ہے اور اگر دشمن کو قتل کر دے نقصان تو قتل کے بغیر بھی ہوتا ہے زخمی کر دے ان کے اسلحے کو آگ لگا دے ان کے پیٹرول کو آگ لگا دے نقصان تو اور بھی ہے ہر ہر نقصان کا قرآن کہتا ہے اللہ اس کو اضرتا فرماتا ہے اور اگر اس کے دشمن کو قتل کر دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈگری عطا فرماتے فرمایا اب لا میں کافرون پھر ان کا یہ کافر جو قتل ہوا ہے اور یہ قاتل دونوں جہنم میں اکٹھے نہیں ہو سکتے ضمانت ہو گئی کفر پر مرا اس نے تو جانا ہی ہے اب یہ نہیں جائے اس کی جنت کی شہادت ہو گئی فیاقل اوقن و ادن علیہ حقن فترات انجیر والقرآن قتل کرتے بھی ہیں قتل ہوتے بھی ہیں اس نے مارا یہ شہید ہو گیا اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خون کا قطرہ نکلنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف فرما دیتا ہے اور رو نکالنے سے پہلے اللہ تبارک کا تعالی اس کو جنت کا محل پسند کروا دیتا ہے پیمنٹ کیا ہے نا اللہ اشترا اللہ نے جان اور مال کے بدلے میں مومن سے جنت کا سودا کیا ہے یہ جان اور مال لے کر گیا اور اس نے پیمنٹ کر دی پیمنٹ پیش کی اللہ نے مال پسند کروا دیا جیسے رو نکلی اللہ تعالی نے مال ڈلیور کر دیا وارث بنا دیا سب کو موت کی تکلیفیں ہوتی ہیں فرمایا شہید کو اتنی تکلیف ہوگی جتنی چونٹی کے کاٹے کی کبر میں چلا گیا جنازہ پڑھو تب بھی ٹھیک ہے نہ پڑھو تب بھی ٹھیک ہے فکر نہیں ہے قبر میں گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نسائی قبرا میں حدیث ہے لوگ سب حساب دیتے ہیں قریبال قبر میں اتنا بڑا امتحان ہوگا جتنا دجال کا فطرت لیکن سنن قبرا کی حدیث میں ہے کہ اس کو جب فرشتے سوال کے لیے آتے ہیں اللہ منع کر دیتا ہے پوچھا گیا ان کو کیوں سوال نہیں کیا جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کفا بارکت اتنا جب یہ دشمن کے سامنے ڈٹا ہوا تھا سینہ تان کر کھڑا تھا توپوں کی دھار کے سامنے گولیوں کی بچھار کے سامنے بڑھتا ہی چلا جاتا تھا ان تلواروں کے سائے میں اس کے ایمان کا جو امتحان ہوا ہے اب اس کے بعد کسی امتحان کی گنجائش نہیں شہادت کا لفظی معنی ہوتا ہے ڈگری کبھی آپ دینی مدارس کی کوئی بھی سنت پکڑے تو اوپر لکھا ہوتا ہے شہادت شہادت ڈگری ہے جس نے وہ پی ایچ ڈی یہاں حاصل نہیں کی اس کا قبر میں امتحان ہوگا اور جس نے وہ پہلے ہی حاصل کر لی اس کا کوئی امتحان باقی نہیں رہا اس کو قبر میں نہیں پوچھا جائے گا عام مومنوں کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کی روحیں بن جاتی ہیں فی, تعلق فی شجر الجنہ جنت کے درختوں میں پرندوں کے شکل میں گھومتے پھرتے ہیں چہچہاتے کھاتے پیتے پھرتے ہیں لیکن جو شہداء کی روحیں ہیں ان کو سبز پرندوں کے پیٹ میں بٹھایا جائے گا اب اللہ تعالی پرندہ بول رہا ہے نا بہت خوبصورت وی آئی پی جہاد ہوگا جس میں اس کو بٹھایا جائے گا اس کی روح پرندے کی روح بن گئی تھی اس کو اس کے اندر بٹھایا جا رہا ہے اور یہ اللہ کے عرش کے نیچے کندیلوں میں اس کا مقام ہے اور یہ جاتا ہے بار بار جنت کی سیر کر کے واپس آتا ہے اور بار بار اللہ پوچھتا ہے بتاؤ میرے شہدا تمہیں اور کیا چاہیے بار بار اللہ پوچھتا ہے کہتے ہیں اللہ اللہ وجوہ ہے نا ہمارے چہرے خوبصورت کر دیے ہماری نیکیاں بڑھا دی اب ہمیں اور کیا چاہیے اللہ پھر پوچھتا ہے تمہیں کیا چاہیے پھر کہتے ہیں یا اگر ایک جان دینے سے اتنا پروٹوکول ملتا ہے تو ہمیں واپس بھیج دے ہم بار بار تیرے راستے میں جانے دینے کے لیے تیار پھر بار بار کہتے ہیں یا اللہ جلدی کیا قائم کر میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں قیامت قائم ہوگی لوگوں کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوں گے اور یہ ان لوگوں کی لسٹ تیار کر رہا ہوگا جن کی سفارش کرنی ہے اور میں یوسف آفی سب اینا مینا اپنے رشتہ داروں میں ستر لوگوں کی سفارش کر سکے گا لوگ حساب دے کر پاس ہو کر جنت میں جائیں گے یہ حساب کے بغیر جائے گا او مینا منا الفتان قبر میں بھی وہاں بھی جب جنت کے درازے پر پہنچے گا دربان کہے گا تم کون ہو اتنی جلدی آگئے ہو کیا تمہارا حساب ہو گیا وہ کہتے جی ہم فقیر مہاجر ہیں فقیر اس لیے کہ جائیدادیں نہیں بنائیں مہاجر اس لیے کہ جہاں اللہ کے دین کی ضرورت ہوتی تھی وہاں چلے جاتے تھے ہمارا کوئی وطن نہیں تھا تو کیا تمہارا حساب ہو گیا کہتے ہمارا حساب کس چیز کا اعلیٰ سب ان مکانا تصیاف نہ اعلیٰ آواتی سبیر اللہ ہماری کل جائداد وہ تیر تھی وہ تفانگ تھا وہ برچھا تھا وہ بھالا تھا وہ, وہ, وہ گن تھی وہ پوچھ تھا اس کے علاوہ ہماری جائیداد تھی نہیں اور وہ بھی اللہ واسطے وقف تھا کس چیز کا حساب دیں پھر دربان دروازہ کھول دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پانچ سدیاں جنت میں رہیں گے کوئی حساب دے کر نہیں پہنچے گا پہلا جنتی حساب دے کر جو پہنچے گا وہ پانچ صدییاں بعد آئے پھر سب کو دو دو حوریں ملیں گی اس کو یوزو من 70 اس نے 72 من الحور العین بہتر حوریں ملیں گی اور صحیح بخاری میں ہے فرمایا ان اللہ میں عطا درجہ اعدها الله للمجاہدین فی سبیل اللہ اللہ نے سو منزلہ ٹاور اس کے لیے تیار کیا ہے مجاہد کے لیے شہید کے لیے نہیں شہید کا مرتبہ اس سے بھی اوپر ہے اور فرمایا ہر منزل کا آپس کا فاصلہ زمین آسمان کا فاصلہ ہے جب آخری منزل میں پہنچے گا اللہ فرمائے گا قرآن کتنا یاد ہے اب قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا اور سن جیسے دنیا میں مزے لے لے کے گننے مدے شدے کر کے مزے سے پڑھتا تھا نا ایسی پڑھ تیری لفٹ چڑھتی چلی جائے گی اور جہاں تیری آخری آیت آئے گی وہاں تیرا مقام ہوگا تو میرے عزیز بھائیوں گبرانے اور ڈرنے کی کوئی بات نہیں ان شاء اللہ او تو دشمن بزدل ہے آگے نہیں بڑھے گا اور اگر وہ آگے بڑھتا ہے تو ان اللہ ہم سب اس کے مقابلے کے لیے تیار ہیں جان تو جانی جانی ہے جان تو جانی جانی ہے زندگی اللہ واسطے تو موت بھی استعمال ہو جائے ان سلاح تھی منوسوں کی وہ ماہیا یا زندگی بھی اللہ کے لیے اور موت بھی اللہ کے واسطے ہونی چاہیے ساری زندگی ماتھا ٹیکتے رہو وہ مقام نہیں ملے گا جو موت اللہ کے راستے میں ہوگی تو مقام نہیں ملے گا نیتیں درست کرو ازموں کو جوان کرو اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کے لئے اور ان سے بھی آگے بڑھنے کے لیے انشاءاللہ اللہ ہمیں کوئی نقصان نہیں دے سکے گا جو آئے گا اس کو منہ کی کھانی پڑے گی اور ہمیں اللہ تعالیٰ شہادتوں کے درجوں سے سرفراز کرے گا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے و مالن